السلام على سيد الرسول وخاتم المرسلين يا محمد من المصطفى يا على اله وصحبه الصدق والصفا أما بعد فعل بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قضامونا على النساء والذين آمنوا فضل الله بعضهم على بعض بما أنفقوا عليهم من أموالهم آمنت باللہ اللہ اللہ اللہ آمنوا بالله صدق اللهم مولانا العزيز مبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا سل والسوق مارچی والا سلادو سلام والی کیا سیدی یار سو اللہ والا آل کا وا سو قیا سیا حبی بل سلادو سلام عالئی کیا سیدی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 اس آخ ابھی میں آگا کہ چشتی دی تقریر کرا اپنے واہ موقع دے موویاں فلما وغیرہ نہ ہوا گا کہا بابا میں مرضی آخ گا اوے کرایا تو وہ دوسری مثال کرنگے پہلی مثال یہ قائم ہوئی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 سانوں دینی مسائل کا کوئی پتا کوئی نہیں جب دی مسائل کا پتا نہیں, نہیں تو گھر در او رہ میاں نے بیوی گزارنا اور بیوی نے میاں کیزارنا یہ گلوں کا شعری کوئی نہیں پھر کئی بار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 وجہ ایک دسیاں اصا مرد نتی فنیل دوسرا فرمایا اس واسطے کہ مرد کے واسطے اسلام خرچہ خرچا کر ہے بندے پہ کہ بڑھی پہ بندہ کما کے لے آوے تلو کوا عورت دن حق میں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 تے جی میں لانت پون والی پائے گی اس پوا والے سے لانت پی ہر سمجھتی جی پوا والا ماں پہ جی تاکہ بھی لانت پائے گی جی پوا والا مرد تا بھی لباس کھلا جی مستفا کا قرآن کا فرما ہوتا ہے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 ہوں اللہ نے دیکھا قرآن قرآن پہ ہے کہ خرچہ کردہ بندہ تے ہے حکومت دی حکومت, حکومت, حکومت, حکومت تو سا کیا اچھا ہوں میں کرانا میں تو بڑھی نو لوا گا تھی او میں بڈی کمائی سے لوا گیاں گا بندہ دو ہزار کما کے لوا گا بگتالی دس ہزار کما کے لگا گی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 حضور نے فرمایا عورت دے جسم مرد دے جسم پھوڑے نکلے ہوئے عورت زبان نال اور فرمایا پھر بھی مرد کا حق میں ادا کر کائنات نے مرد دے عورت دے اتنے حق بنایا توجہ رکھنا جناب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 جی فیکٹری وہ پوری رکھڑی ہے جی سب تو زیادہ سونی ہوگی دجی نیو جواب خدا وا د شریف کی کسم ہے اسلام نے مرد آخ خرچہ تھی انگریز اپنا خرچہ کما مرد اپنا کما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 میںم اے انگلش کرا اتھا میں ہاتھ ملاؤ دا نہیں کرتا بوڈی لے آئی میں ویمن ہاتھ نہیں ملاؤں ساری دیہڑی منڈے کھیلتا رہ جب میں گل کرا کوئی ہزار شرم کر تو مہنگا چٹاپ تو میں کھے جا دعا کر میری بڑی پریشانی ہے میں آیا انہوں کرایا کی پڑھایا کی آم اے انگلش میں کیا تعلیم ک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 तरक्की करनी <laughs> तू वाशिंगटन ने हौसला करो हा अगले चौवी घंटे बैठे काम तेनालीमें कुत्तिया भी लिया वागू बढ़ जा मजा ले आ जेना चूर दि साहब वाली को गल रे तो पै पढ़ा ने कि पहले लोग जानवर सन डंगर सन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 باد ہونا مسلمان دا نہیں جانا رب نو پسند مسلمان دا جگا ہمیشہ آباد رہے آب اور پہلے سمجھ آئی کوئی نہ میں تینوں وہ مسلے دس کے جا رہا خدا جی کسم جد تیرا جگا آباد رہے گا یہ مسلے تین دسنے کسی نے ایمان نال دسو کدی سنے جے پہلو سچ آخر جھوٹ نہ بولے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 اور طلاق ایک مہینے در ایک دہی جی دی تیجے مہینے در جا کے تیجی تلاق د تین تلاک جدو اج دے گا پھر نہ ہوں دی لوڑ پہن پی نہ نسل دی پی کیونکہ فیصلہ اور اخیر تک پہنچ چکا گا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 چار بیوی دا حق بندے نو لیکن اللہ اگر عدل نہ کرو تو پھر ایک ہی تلاقیاں تر نال نکاح حرام ہو جان گے نال تیرے واسطے نکا آجائز ہوگے گا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 ایک دے کار روٹی کھا ہوتے ہاں دوسرے دوسرے بی بی دے دے ایس بیوی بی گھروں روٹی کھانا جائز نہیں آ ایمان دس دا سچا تے سونا مذہب کتوں لے ونتی نے جنہیں سانگریزوں نے پیچھے لا دے ترکی ترقی ترقی جنو ترک گئی انہیں میرے محبوب سرکار سن حضور سرکار سفر دے جاندے سن آپ سرکار دیاں کل گیارہ بیویاں سن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 ہوں سمجھ لگی اور جائے گی تو مرد بھی جائز جائے مطالبے جو شریعت اسلام دے بنے بنائے عورت جدوں گھروں باہر نکلنا ہوگی سنو کنہ کاموں واسطے نکل سکتی ماں پیوارت ماں پیوار اور وہ بھی باپرد طریقے